صاحب فری کا سوال ہے ان بھائی کا سوال ہے کہ حضرت صاحب کیا شیعہ مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے یہ پہلا سوال ہے دوسرا ان کا سوال ہے کیا چاروں امام ٹھیک ہیں حق پر ہیں اور کیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بتائیں کیا وہ بھی امام برحق ہیں جزاک اللہ خیر مسئلہ یہ ہے کہ ایسی جب جہاں صحابہ اکرام پر معاذ اللہ طان ہوتی ہو وہاں تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس مسجد جانا بھی جائز نہیں وہ مسجد درار کے حکم میں ہے آپ نے مسجد درار کا واقعہ سورہ توبہ میں پڑھا ہوگا آ نہیں تو دوبارہ سورہ توبہ کو پڑھیں کہ جہاں اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کی مخالفت ہو اس مسجد کو قائم ہی نہیں رہنا چاہیے چاروں امام جو ہیں ان کے چونکہ عقائد ایک ہی ہیں مائل میں مختلف ہیں تو چاروں بارہ ہیں اور جہاں تک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال ہے تو وہ تو بھائی ان چاروں کے سردار ہیں وہ تو ہمارے سب کے سر ماتھے کے تاج ہیں کیونکہ ان کی فقہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے ان سے منسوب کر دی ہے ان کی فقہ کوئی بھی نہیں ہے اور وہ فقہ کے امام نہیں ہیں وہ بیت کے امام ہیں عقائد کے امام ہیں اور ان آئمہ چاروں ان آئمہ کے مسلک وہی ہے جرت سینا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے کیونکہ امام آزم ابو ابوفا رحمت اللہ تعالیٰ دو سال تک امام جعفر صادق رضی اللہ کی بارگاہ میں رہے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ مجھے دو سال نہ ملتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا تو وہ قائد کے امام ہیں ان انہوں نے اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب نہیں لکھی نہ ان کے کسی مستند شاگرد میں کتاب لکھی یہ بعد میں کچھ لوگوں نے جو صحابہ کے مخالف سے انہوں نے ڈھڑ کر باتیں ان کی طرف کر دیں مگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عقائد اہل سنت کے عقائد ہی ہیں تو حتیٰ کہ شیعہ کی کتابوں میں بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے جو صدیق اکبر صدیق اکبر نہیں مانتا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے شیعوں کی کتابوں میں لکھا کہ کسی نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تلوار کے اوپر سونا لگانا جائز ہے تو آپ نے سوایا کہ صدیق اکبر نے لگایا تھا یعنی بطور دلیل وہ کہتے ہیں آپ بھی ابو بکر وہ صدیق اکبر کہتے ہیں تو آپ نے کہا میں بھی کہتا ہوں میرا باپ بھی کہتا ہے میرا دادا بھی کہتا ہے اور جس جو ان کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ اس کا اکرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان کے عقائد بالکل سنیوں ہمارے, سنیوں والے کیا؟ ہمارے قائد وہ ہیں جو سیما صادق رضی اللہ علیہ وآلہ انہو کے عقائد تھے وہ اہل سنت کے بہت بڑے آئمانے سے ہیں تقدیر کے مسئلے مسائل جو ہے امام جعفر صادق سے ہی اہل سنت کے منقور ہیں جی